اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھے نہ اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسک ہی میں مر گئے